السلام علیکم نحمد ونصلی علی علیہ رسول اما بعد فاعوذ فراود من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب رحیم وبشرحلی صدری و یسر امری عمری وحل من لسانی یفقہ قولی صورت الکحف آیت نمبر ساٹھ سے انشاءاللہ تعالی تعالیٰ آج ہم شروع کریں گے کچھ واقعات یہاں پر آ رہے ہیں ذرا سی تمہید اس کی دیکھ لیتے ہیں تاکہ واقعات سمجھنے میں پھر آپ کو آسانی ہو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب لوگ جن میں کہ مومن بھی شامل ہیں دو طرح کے حالات ان پر گزرتے ہیں اچھے اور برے خوشگوار حالات کو انسان قبول کر لیتا ہے ایکسیپٹ کر لیتا ہے یہ نہیں سوچتا کہ یہ کیوں ہوا اور مومن بھی خوشگوار حالات کو قبول کر لیتا ہے بعض دفعہ اس غلط فہمی کے ساتھ کہ شاید یہ میری نیکیوں کا صلاح ہے جو مجھ کو دیا جا رہا ہے ناگوار حالات جب انسان پر آتے ہیں تو قبول نہیں کر پاتا ہو سکتا ہے کہ مومن بھی سوچنے لگ جائے کہ میں تو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو پھر یہ برے حالات مجھ پر کیوں آ گئے اور ہو سکتا ہے کہ اس کو دیکھ کر باقی دنیا کے لوگ کہیں جو دین پر عمل نہیں کر رہے کہ تم تو بہت نیک ہو تم تو قرآن پڑھتے ہو نماز پڑھتے ہو شریعت کی پابندیاں کرتے ہو تو آخر تم پر آزمائش کیوں آئی تم پر مشکلات کیوں آئیں ان چیزوں کی اصل حقیقت سمجھانے کے لیے موسا علیہ السلام کو چند تجربات کروائے گئے بتایا یہ گیا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز انسان کو فوری طور پر نقصان پہنچا رہی ہو وہ واقعی ان دا لانگ رن اپنی اصل کے حساب سے بھی نقصان دے ہو یہ ضروری نہیں ہے دوسری بات یہ, یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے خود بخود نہیں ہو رہا دنیا میں ہم کہتے ہیں نا اتفاق سے ہو گیا سڈنلی کوئی بات ہو گئی بائی چانس سے ہو گیا یہاں بتایا جائے گا کہ بائی چانس کچھ نہیں ہوتا اتفاق کوئی چیز نہیں ہے ہر چیز ایک مدبر العمر کی پلاننگ سے اس کے ارادے سے اور اس کے کرنے سے ہوتی ہے کوئی کنٹرولر ہے کوئی قہار ہے جو کہ ہوا ہے جو ہر چیز کا معاملہ پہلے سے طے کر دیتا ہے تینوں واقعات جو ہم موسیٰ علیہ السلام کے سفر کے ضمن میں پڑھیں گے یہ تینوں واقعات ناگوار ہیں اور یہ تینوں واقعات ایمان لانے والوں کے ساتھ پیش آئے ناگوار واقعات لیکن جو اللہ کے ولی ہیں اور اللہ جن کا ولی ہے اللہ جن کا ولی ہوتا ہے وہ عارضی نقصان کے بدلے بہت بڑا فائدہ اپنے مومن بندوں کو پہنچا دیتا ہے لہذا اللہ کی اطاعت اللہ کی عبادت کرنے کے باوجود اگر مشکلات آئیں پریشانیاں آئیں تو کبھی انسان اپنے دین سے یا اپنے رب سے بدزن نہ ہو یقیناً کوئی بہتری ہوگی کوئی بلیسنگ ان ڈسگائز ہے جیسے ہم نے پڑھا تھا اصا انتکر ہو شعی اوا یا جو اللّہ ہی ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز ناگوار لگتی ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈھیروں ڈھیر خیر رکھ دیا ہو یہ تو سمجھیے خلاصہ ہے حکمت ہے ان واقعات کی دوسرے یہ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے شروع کے دور کا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کا پالا بنی اسرائیل جیسی قوم سے پڑھنے والا تھا انتہائی صبر اعظمہ قوم قدم قدم پر موسیٰ علیہ السلام کو صبر کی ضرورت پڑتی تو ان کو صبر بھی سکھایا گیا اور علم کی بھی ضرورت ہر دائی کو رہتی ہے چاہے وہ نبی ہو یا ایک عام مبلغ ہو تو یہ علم کا بھی سفر ہے اور انبیاء چونکہ عام تبلیغ کرنے والے تو نہیں ہوتے مجھ آپ جیسے ان پہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے تو ان کو پھر ظاہری حالات پر سے غیب کا پردہ اٹھا کر دکھا دیا جاتا ہے کہ دیکھو تم دنیا کا میکانزم سمجھو اس سے انسان میں صبر بھی آتا ہے اور تقدیر پر راضی رہنے کی صفت بھی پیدا ہوتی ہے بالکل یوں سمجھیے نا جیسے کہ ایک گھڑی ہے کسی کے سامنے جیسے اب یہ گھڑی رکھی ہے یہاں پر ہم کو تو اس گھڑی کی سوئیاں نظر آ رہی ہیں میرے اور آپ کے لیے جو ہم عام انسان ہیں بس یہ کافی ہے کہ سوئیاں حرکت کر رہی ہیں لیکن جو انجینئر ہوگا جو اس گھڑی کو ٹھیک کرے گا اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ خالی اس کو سوئیاں حرکت کرتی ہوئی نظر آئیں ہمیں تو لگ رہا ہے کہ خود بخود حرکت کر رہی ہیں لیکن کیوں? اس لیے کہ کور ہوئی ہوئی ہے نا چھپی ہوئی ہے مشینری انبیاء کو یوں سمجھیے کہ یہ پیچھے سے مشینری کھول کر دکھا دی جاتی ہے وہ انجینئر کی طرح ہوتے ہیں اور ان کو ساری میکینزم ساری مشینری سمجھا دی جاتی ہے کہ یہ جو بھی حرکت ہو رہی ہے خود بخود نہیں ہو رہی بلکہ کوئی کنٹرولنگ ہینڈ ہے اس کے پیچھے کوئی میکینزم ہے جو کہ کام کر رہا ہے تو انبیاء کو تو لوگوں کے معاملات کو سدھارنے والا بنا کر بھیجا جاتا تھا لہٰذا ان کا علم بھی خصوصی ہوا کرتا تھا غیر معمولی ہوا کرتا تھا غیر معمولی ان کی تربیت ہوا کرتی تھی اب یہ قصہ شروع کیسے ہوا بخاری میں روایت آتی ہے خلاصہ یہ ہے کہ کسی نے مس علیہ السلام سے پوچھا کہ سب سے زیادہ علم والا اس وقت کون ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ علم والا میں ہوں اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہدایات آئیں کہ آپ سے بھی زیادہ علم رکھنے والا ایک ہمارا بندہ موجود ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ملاقات کیسے ہوگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی زمبیل میں رکھ لو سفر پر نکلو دو دریاؤں کا جہاں پر سنگم ہوتا ہے وہاں یہ مچھلی خود بخود تمہاری جمبیل سے تمہارے تھیلے سے نکل کر پانی کے اندر چلی جائے گی اور وہی جگہ ہے میرے اس بندے کے ملنے کی تو یہ سفر جو ہے مصِ السلام کا یہ تعلیمن ہے تربیتن ہے تعلیم اور تربیت کے طور پر یہ سفر کروایا جا رہا ہے قصہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ رحمٰن الرحیم و افقال امو صلی فتح لا ابر حتٰ ابلغا مجما البحرعینی او امد یا حقبہ افضرائن کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سناؤ جو ان کو پیش آیا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں ورنہ میں ایک مدت دراز تک چلتا ہی رہوں گا ہو مدت یہ کمٹمنٹ ہونی چاہیے ایک طالب علم کی جب وہ سفر کے لیے نکلے کتنا بھی وقت درکار ہو لیکن علم حاصل کرنا ہی ہے فلم بلاغا مجمع بینا نسیح ہوتا ہوما فتخا صبیلا فل بہ پھر جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو آگے جا کر مسی علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں نہ صابا بری طرح تھک گئے اگزاسٹ ہو گئے طالب علم ان چیزوں سے ان واقعات سے بہت کچھ رہنمائی لے سکتا ہے اور اپنے علم کے سفر کی بھی یاد اس کی تازہ ہو جاتی ہے علم کے سفر میں نفس کے خلاف بہت سی چیزیں انسان کو برداشت کرنی پڑتی ہیں بھوک اور پیاز اور تھکن یہ سب چیزیں آتی ہیں قالا خادم نے کہا ارائیتا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی فرطدہ الثاری ہما قص سو چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے یہ بھی علم کے سفر کا لازمی حصہ ہے بھولنا اور بھولنے کے بعد پھر یاد دہانی پھر ریویژن پھر ریوائز کرنا پھر یاد کرنا پھر دوبارہ اس بھولے ہوئے سبق کو دہرانا علیہ السلام اس مقام پر پہنچے فوجہ ابدمن بادنا آتعینہ وا ملنا علم اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا قرآن میں تو ان کا ذکر نہیں آتا کون تھے نام کیا تھا بخاری میں ان کا نام خضر علیہ السلام آتا ہے ان کے متعلق مختلف خیالات ہیں کچھ کا کہنا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں کچھ کا خیال ہے کہ یہ فرشتے تھے جو اللہ کی طرف سے اللہ کے فیصلوں کو دنیا میں نافذ کرتے تھے یعنی جو غیب کی سلطنت ہے اس کے کارکن تھے انبیاء کون ہوتے ہیں عالم شہادہ میں اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ کے کارکن ہوتے ہیں انبیاء شریعت نافذ کرتے ہیں اور فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی مشیت نافذ کرتے ہیں اللہ کی مرضی کو نافذ کرتے ہیں انبیاء عالم شہادہ میں کام کرتے ہیں اور فرشتے عالم غیب میں کام کرتے ہیں وہاں اللہ کے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو یہ فرق ہے دونوں میں قال لہو موسا موسی علیہ السلام نے اس سے کہا حل اتبا ال توم ترشتہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں یہ آپ دیکھیں طالب علم کی عاجزی استاد کے سامنے جھک کر رہنا اتنے بڑے نبی ہیں اتنے بڑے رسول ہیں موسیٰ علیہ السلام لیکن اس وقت عارضی طور پر چونکہ ایک یہ طالب علم کی حیثیت میں ہیں تو جو بھی ان کا استاد اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے اپنے استاد کی یہ کتنی عزت کر رہے ہیں اب یہ جزوی فضیلت کسی کو کسی پر ہو سکتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خضر علیہ السلام کو موس علیہ السلام پر کوئی کلی فضیلت حاصل تھی یہاں فضیلت کی بات نہیں کی جا رہی علم حاصل کرنے کے آداب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ساتھ ساتھ سکھا رہا ہے تو پوچھا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے اس نے جواب دیا لن تس مائی صبر آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو تو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں السلام نے کہا انشاءاللہ اللہ آپ مجھ کو صابر پائیں گے ولا عصیلا کامرا اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا تو شاگرد ہونے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک تو کمیٹڈ صبر علم صبر کے ساتھ انسان حاصل کرتا یک مشت حاصل نہیں کیا جا سکتا اور دوسری چیز فرما برداری اگر اوبیڈینس نہیں ہے استاد یہ فرما برداری نہیں ہے تو بھی علم حاصل کرنے میں یہ چیز بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے فلاط انشئی انحطہ عہد صلاقام ذکر اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں اب دیکھیں پہلی بات پہ تو موسیٰ علیہ السلام نے انشاءاللہ کہا تھا اس بات پر انشاءاللہ نہیں کہا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 اب دیکھیں بعض دفعہ بیچم بیچ آدھے علم ادھورے علم کے ساتھ سوال کرنا علم کے راستے کی رکاوٹ بن جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے اس میں تھوڑی سی خطا ہو گئی لیکن استاد بھی شفیق استاد تھا انہوں نے بھی معاف کر دیا پھر دوبارہ سے موقع دیا تو شاگرد اگر شرمندہ ہوتا ہے اپنے قصور پر تو استاد کو چاہیے کہ سختی کا معاملہ نہ کرے درگزر کرے فن طلقہ پھر وہ دونوں چلے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 موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ مت رکھیے گا لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا مگر انہوں نے ان کی ضیافت سے انکار کر دیا وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو کہ گرنے والی تھی اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کیا کرتے تھے اب لفظ آپ دیکھیں اس میں لفظ آ رہا ہے مسکین کا اما سفینتو و فقانت مساکین یا ملونہ البحر بہر تو مسکین کا بھی یہاں ہم کو ڈیفینیشن پتہ چلتا ہے مسکین وہ نہیں ہوتا جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو یہ ان کے پاس کشتی ہے پھر بھی مسکین ہے اس لیے کہ کشتی چلاتے ہیں محنت مزدوری کر رہے ہیں صحت مند بھی ہیں لیکن جو کمائی ہو رہی ہے اس سے ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی لہٰذا یہ مسکین کی کیٹیگری میں ہے فرت و انعیبہ و کانہ کو خدوک اللہ صفین قصبہ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے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 اس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی ذاتی کام ان کا نہیں تھا بلکہ اللہ کے احکامات ہی کو نافذ کر رہے تھے ما یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے تو آپ دیکھیں کہ نیک لوگ ہیں ان کا بچہ مر گیا کہتے لو اتنے نیک تھے یہ مشکل کیوں آئی کوئی نہ کوئی اللہ تعالی کی بہتری ہوتی ہے اسی طرح آگے جو انہوں نے دیوار کھڑی کی وجہ یہ تھی کہ وہ کچھ بچوں کا خزانہ تھا والدین ان کے نیک تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس خزانے کی حفاظت فرمائی یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ حلال کمائی اگر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے اور والدین کی نیکی ہی آگے اولاد کی بھی کام آتی ہے تو یہاں سبق دیا جا رہا ہے راضی برضائے رب رہنے کا ہم لوگوں کو کہ انسان تقدیر کے فیصلوں کو قبول کر لے اور اللہ تعالیٰ سے نہ بدگمان ہو نہ جزا فضا کرے وَيَسْأَلُونَكَ یس الونا کا ان دل قرن کل سات ہو اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے ذوالقرن کے بارے میں پوچھتے ہیں ان سے کہو میں اس کا حال تم کو سناتا ہوں انکنا مَكَّنَّا لَهُ فِي و وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ ان سَبَبًا ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل بخشے تھے آپ کو یاد ہوگا سوریہ بنی اسرائیل میں ہم نے کنگ سائرس کی بات کی تھی جس کو کہ یہودی اپنا محسن مانتے تھے ذوالقرنین اس کا نام آتا ہے کنگ سائرس اور ذوالقرنین کی ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ ایران کے بادشاہ تھے نیک صالح عادل بادشاہ سورہ کہو جب شروع ہوئی تھی تو ہم نے ایک انتہا دیکھی تھی ون اینڈ آف دی اسپیکٹرم کہ ایمان لانے والوں پر دنیا اتنی تنگ ہو جائے کہ ان کو غار میں پناہ لینی پڑے یہ بھی ہوتا ہے اب صورت کے آخر میں ہم دوسرا اینڈ آف دی اسپیکٹرم دیکھ رہے ہیں ہم دوسری انتہا دیکھ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ایمان اور بچار کی لازم اور ملزوم ہو کہ جو ایمان والا ہو وہ بچارہ بھی رہے مظلوم بھی رہے دبا پسا غریب نادار فقیر ہی رہے دنیا میں دنیا تنگ ہی ہو جائے اس کے اوپر ضروری نہیں ہے اللہ سے ڈرنے والے متقی انسانوں پر دنیا ایسی کشادہ بھی ہوتی ہے جیسے کہ ذوالقرنین پر ہوئی مشرق اور مغرب تک ان کی بادشاہت قائم تھی اسلام ہم سے دنیا چھوڑنے کا مطالبہ نہیں کرتا اور نہ ہی مال اور دولت کو ناپسندیدہ قرار دیتا ہے یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ دیکھو ذوالقرنین کے پاس کتنا مال تھا مکنا فرمایا نہ اقتدار دیا کلّی شی انصاب تمام اسباب اور وسائل ان کو دیے یہ نہیں کہا جا رہا اتنا مال تھا اتنے اسباب اور وسائل اتنی بڑی بادشاہت اس کے پاس تھی تو دیکھو کتنا برا آدمی تھا یہ بالکل غیر اسلامی سوچ ہے کہ امیر لازماً برے ہوتے ہیں اور غریب لازماً اچھے ہوتے ہیں اچھائی برائی کا معیار امارت یا غربت کے اوپر نہیں ہے اصل معیار خدا خوفی ہے اور تقوی ہے عقل ہو علم ہو مال ہو یہ سب اسباب ہیں یہ مینز ہیں ان کو نیک کاموں میں لگانا یہی در اصل اللہ کا شکر ادا کرنا ہے دین کی دعوت پیش کر دینے سے دین نافذ نہیں ہو جاتا دنیا میں دین کی دعوت تو ایک اکیلا آدمی بھی جس کے پاس کچھ بھی اسباب نہ ہو وہ اکیلا آدمی بھی دین کی دعوت تو پیش کر سکتا ہے لیکن پیش کرنا اور ہے نافذ ہونا اور چیز ہے دین کو نافذ کرنے کے لیے فائنینشیل ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں اور ہیومن ریسورس چاہیے ہوتا ہے جب ایمان کی دولت پیسے کی دولت علم کی دولت صلاحیتوں کی دولت اور مال اور دولت جب یہ سب چیزیں جمع ہو جاتی ہیں ٹیم ورک شروع ہوتا ہے تب دین جو ہے وہ عملی طور پہ نافذ ہوتا ہے عروج کی طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے اور لوگوں کے لیے فائدے مند ہوتا ہے فت با تو اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر سامان کیا حتیٰ کہ وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں اسے ایک قوم ملی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 اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے یہاں پر دیکھیں ایک تقوی والا بادشاہ جب وہ ملک فتح کرتا ہے تو اس کا کردار کیا ہوتا ہے اور غیر متقی ظالم جابر بادشاہ جب ممالک فتح کرتے ہیں تو ان کا رویہ اور ان کا نظریہ اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے وہ ہمیں تاریخ میں مل جائے گا یہاں پر جو ملک ذوالقرنین نے فتح کیا اس کا مقصد اپنی بادشاہت میں اپنی شان میں اضافہ نہیں تھا متقی خودغرض نہیں ہوتے کہ وہ جن ملکوں کو فتح کریں ان کو نیست و نابود کر کے تباہ اور برباد کر کے اور ان کے سارے وسائل اور ذرائع سے اس جگہ کے رہنے والوں کو محروم کر کے اور اپنی مملکت اور اپنی بادشاہت چمکائیں یہ تو دنیا کے خودغرض بادشاہ ہوتے ہیں جس سے کہ تاریخ بھری پڑی ہے اور جن کی بہت بہت تعریفیں بھی ہوتی ہیں لیکن یہاں پر دیکھیں یہ اللہ کی خاطر انہوں نے ملک فتح کیے اور لوگوں کی سوشل اپلفٹ کی انصاف قائم کیا نیک لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ تاکہ نیکی کو انکریجمنٹ ہو اور برے لوگوں کے ساتھ سختی کا معاملہ تاکہ لوگ برائی سے ڈریں اور برائی کو اچھا سمجھ کے قبول نہ کریں تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اچھائی کی حوصلہ افزائی کی جائے اور برائی کی حوصلہ شکنی کی جائے فما اتبار صاحبہ پھر اس نے ایک اور مہم کی تیاری کی یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا وہاں اس نے دیکھا سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے یعنی بالکل پرمیٹو قوم تھی بیکورڈ تھی گھر تک ان کو بنانے نہیں آتے تھے ہو سکتا ہے صرف چار دیواری کھڑی کرنی سیکھ لی ہو اور چھت ڈالنی ان کو نہ آتی ہو ان کا ذکر ہے قضا علی کا وقد عہد نہ بما لدئی ہی خبر یہ حال تھا ان کا اور ذوالقرین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا وہاں اس کو ایک ایسی قوم ملی لا یقاد قولا جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی یعنی لینگویج بیریئر تھا ذوالقرن جو کہنا چاہ رہے تھے وہ زبان نہیں سمجھتے تھے ان کی اور اس لوکل پاپولیشن مقامی لوگ تھے ان کی زبان ذوالقرنین نہیں سمجھتے تھے لینگویج بیریئر ان کے درمیان تھی تو پھر آپس میں رابطہ کیسے قائم کیا آگے ہم دیکھیں گے کہ وہ بہت کچھ اپنے مسائل ذوالقرنین کے سامنے رکھ رہے ہیں تو کیسے انہوں نے بات کی بات یہ ہے کہ گونگے بھی سائن لینگویج تو سمجھ لیتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے جو سمجھتا ہے کہ میری ضرورت ہے کہ میں اس کی بات کو سمجھوں وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتا ہے بالکل جیسے کہ آج ہم دیکھیں اپنے آپ کو کہ جو بھی ہم میں سے محسوس کرتے ہیں کہ قرآن میری ضرورت ہے تو کوئی نہ کوئی طریقہ اس قرآن سے رابطہ کرنے کا نکال ہی لیتے ہیں اور جن کو قرآن کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی رابطہ قائم نہیں کرنا چاہتے قرآن کی طلب نہیں ہوتی ان کو اپنے مسائل کا حل وہ قرآن سے نہیں نکالنا چاہ رہے ہوتے تو وہ لینگویج بیریئر کا بہانہ بنا کر اور اس کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اب انہوں نے کہا قولو بولے یا یاد القرنین ایز القرنین اننا یعجوج ومعجوج مفسدون فی الارضی فہل نجعلو لکا خرجا علا ان تجعل بیننا وبینہم صدہ یعجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے کیا تھے انڈر ڈیویلپ تھے اور ذوقرنین کون تھے سپر پاور تھے جب آج کے حالات کو سامنے رکھیے جب سپر پاورز انڈر ڈیولپڈ ملکوں میں جاتے ہیں جاتے تو ہیں وہ انسانی ہمدردی کے نام پر اس کے بعد پھر ان کی وہ مدد بھی کرتے ہیں اور وہ بڑے بڑے ترقی کے پروجیکٹس بھی لگاتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اس ملک کو ایسا قرضوں کے جال میں جکڑ لیتے ہیں سودی قرضوں کے جال میں کہ وہ پوری قوم ان کی غلام بن کر رہ جاتی ہے اس کی پالیسیز میں دخل اندازی کرتے ہیں اور جتنا انہوں نے اس قوم پہ خرچ کیا ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ وہ اس قوم سے کھینچ لیتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی سوشل اپلفٹ نہیں ہوتی کوئی ترقی ان ملکوں میں نہیں ہوتی زیادہ سے زیادہ غربت میں ان کے مسائل ہی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے لیکن یہ تو عام بادشاہ نہیں تھے سپر پاور تھے لیکن متقی تھے تو آپ دیکھیں اگر متقی لوگ پاور میں آئیں تو دنیا کو کتنا فائدہ ہوگا ذکر آیا تھا یاجوج اور ماجوج کا احادیث میں ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں ذکر ہے سورمبیا میں بھی یاجوج ماجوج کا ذکر آئے گا یہ کوئی انسانوں ہی کی نسل ہے کہا جاتا ہے نو علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل سے یاجوج اور ماجوج ہیں انسانوں کی کوئی ایک ایسی بستی ہے جو فی الحال ہماری نظروں سے اوجھل ہے کہاں ہیں کیسے ہیں ہم کہہ نہیں سکتے اتنا پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یاجوج اور ماجوج کا نکل آنا ہوگا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 یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے اور اس پہ نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا آپ سوچیں کتنا بڑا پروجیکٹ ہوگا نا دو پہاڑوں کے بیچ میں جگہ کو فل کرنا لوہے سے اس کے اوپر پگلا ہوا کاپر ڈالنا کتنا ہیوج پروجیکٹ ہوگا لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اپنی تعریف اپنی اپنی سنا نہیں کی کہ ہم کیا پاور ہے اور کیا ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے اور ہم کیسے دنیا کو رول کر رہے ہیں کوئی بڑے بڑے نعرے کوئی بڑے بڑے دعوے نہیں بہت آجی کے ساتھ قالا ذوالقرنین نے کہا ہاضہ رحمتوں میں رب بھی یہ میرے رب کی رحمت ہے مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو بندے خاک کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے دیکھیں کیا ہے کہ عام طور پہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جو غریب ہوتے ہیں وہی وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ پیسے کے ساتھ تغیانی بھی ہو یا پیسے کے ساتھ بربادی اور آخرت کی ہلاکت بھی ہو امیر بھی ڈرتے ہیں پیسہ رکھنے کے باوجود اللہ کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے ایک حدیث ہے ابو حریرا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا کی دولت حلال طریقے سے اس مقصد سے حاصل کرنا چاہے تاکہ اس کو دوسروں سے سوال نہ کرنا پڑے یعنی زکوۃ کا محتاج ہو کر نہ بیٹھے صدقہ کا محتاج ہو کر نہ بیٹھے اور اپنے اہل و عیال کے لیے روزی اور آرام و آسائش کا سامان مہیا کر سکے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی وہ احسان اور سلوک کر سکے تو قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور میں اس شان کے ساتھ حاضر ہوگا کہ اس کا چہرہ چودنی رات کے چاند کی طرح روشن اور چمکتا ہوگا اور جو شخص دنیا کی دولت حلال ہی ذریعے سے اس مقصد کے لیے حاصل کرنا چاہے کہ وہ بڑا مالدار ہو جائے اور اس دولت مندی کی وجہ سے وہ دوسروں کے مقابلے میں اپنی شان اونچی دکھا سکے اور لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کی کوشش کرے تو قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور اس حال میں حاضر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضب ہوگا تو یہ دونوں چیزیں ہی ہیں جو کہ بتا دی گئیں وہ ترک نا باردہ ہوم یوم ادی یمو جو فی بار دن و ہوم اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں اور سور پھونکا جائے گا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 ولی بنا لیں گے کو کیا یہ سمجھ سکتا ہے کہ قیامت کے دن یعنی عیسیٰ علیہ السلام یا عبد القادر جیلانی کیا اللہ کے مقابل بن کر آئیں گے ہو نہیں سکتا اور جو یوں سمجھے تو فرمایا انا آرتنا جہنم الکا فری ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے ہلبے کیا ہم تمہیں بتائیں بالاخرینہ آمالہ کہ اپنے اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ ناکام اور نامراد کون ہیں کون ہے اصل بینکرپٹ ایک تو ہوتا ہے خسارہ معمولی نقصان کہ انسان کا سرمایہ جو ہے وہ تو محفوظ رہا لیکن پروفٹ میں اس کو لاس ہو گیا ایک ہوتا ہے ایسا نقصان کہ نفع تو گیا سو گیا اصل سرمایہ بھی ڈوب گیا یہ ہے اکثر اخصر، اخسرینہ آمالہ اللہ دینہ غلیہ فلحیات دنیا وم یا سبونا انم یا سنونا وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری صحیح اور جد جہت راہ راز سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں سب سے زیادہ اپنے اعمال میں ناکام اور نامراد لوگ سمجھ ہی نہ پائے دنیا کا مقصد صحیح کام ہی نہ کر سکے ایک تو جو بات اس سے سامنے بالکل وضاحت کے ساتھ آ رہی ہے وہ یہ کہ انسان صرف دنیا ہی دنیا حاصل کرنا چاہے مٹیریل ایڈوانسمنٹ مٹیریل ایڈوانسمنٹ ایک طرف مورل بینکرپسی دوسری طرف جتنی زیادہ سائنس ٹیکنالوجی کی ترقی اور دنیا ملتی چلی جاتی ہے اتنا اتنا اخلاق کردار جو ہے وہ پس سے پستر ہوتا چلا جاتا ہے لیکن برا نہیں سمجھتے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ایسے لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے دنیا کو آپ دیکھیں تو بازار تو آباد ہیں لیکن دلویران ہیں محفلوں کے اندر اونچے اونچے قہقہیں ہیں مسکراہٹیں ہیں اور روشنیوں کی چمک ہے اور تصویریں کھینچنے کے فلیش بلبز ہیں اور خوبصورت ان کی تصویریں جو ہیں اخباروں میں چھپی جا رہی ہیں لیکن تنہائی میں سسکیاں ہیں اور آہیں اور آنسو ہیں اور غداریوں کا اور بے وفائیوں کا دکھ ان کے دلوں کے اوپر ہے لونلی کراؤڈز ہیں ہر ایک تنہا ہے اپنی جگہ کوئی دکھ درد شیئر کرنے والا نہیں تنہائی میں ہے تو ڈپریشن اور یہ دوائیں کھا کھا کر لوگوں کے سامنے دکھاتے ہیں کہ ہم ہیں بہت خوش تفریح گاہیں ہیں بہت آباد گھر سنسان ویران گھروں میں ٹکنا نہیں چاہتے گھروں کا چین ختم ہو کے رہ گیا ایک تو ان کا حال ہے لیکن پھر بھی سمجھتے کیا ہیں کہ ٹھیک ہے بہت دنیا ہم کو حاصل ہو گئی ہے ان کا تو نقصان ان کا تو خسارہ واضح ہے دوسری وہ بھی کیٹیگری ہے لوگوں کی جو کہ نیکی کے نام پر کچھ کام کرتے ہیں اور ان کو یہ غلط فہمی لاحق ہو جاتی ہے کہ ہر کام جو نیکی کے نام پر کیا جائے وہ لازماً نیکی ہی ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے یہاں وان کیا جا رہا ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ جس کام کو تم نیکی سمجھ کر کر رہے ہو وہ اللہ بھی اس کو نیکی سمجھے دنیا میں جب کوئی فیکٹری پروڈکٹس بناتی ہے تو کوالٹی کنٹرول کا بھی تو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ضروری تو نہیں ہے کہ کوئی فیکٹری میں کام کرنے والا مزدور جس طرح کی چیز بنا دے ضرور ہی بازار میں قبول کر لی جائے بلکہ ہر فیکٹری میں کوالٹی کنٹرول کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے دیکھا جاتا ہے کہ یہ کوالٹی ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہوتی ہے معیار کے مطابق ہوتی ہے سپیسیفکس کے مطابق ہوتی ہے تو قبول کر لی جاتی ہے وہ چیز ورنہ ریجیکٹ کر دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اصل نیکیاں قبول کرتا ہے ورچوئل گڈنس کو اللہ قبول نہیں کرتا ملمہ چڑھی ہوئی نیکیاں دکھاوی کی نیکیاں کاروباری نیکیاں کہ جس سے مزید دنیا میں شہرت ملے یا تعریف ملے یا اس کا اجر حاصل ہو جائے تو یہ اکثرینہ آم والے لوگ ہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم یا سبونہ انا ہم یا سمجھ رہے ہیں بہت اچھے کام کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ایسی کاروباری نیکی کو قیامت کے دن قبول نہیں کرے گا ریجیکٹ کر دی جائیں گی دوسرے نقلی نیکیاں بھی قبول نہیں ہوں گی آرٹیفیشل نیکیاں بھی ورچوئل ریالٹی اللہ کو نہیں پسند آرٹیفیشیل نیکیاں بھی اللہ کو نہیں پسند خود ساختہ نیکیاں قبول نہیں ہوں گی نیکی تو وہ کرنسی ہے جس سے کہ جنت خریدنی ہے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت نوٹس ایشو کرتی ہے آپ حکومت کا ایشو کیا ہوا نوٹ لے کر جائیں آپ کچھ نہ کچھ خرید سکتی ہیں لیکن اگر کوئی کاؤنٹر فیٹ نوٹ بنانا شروع کر دے جالی نوٹ بنانا شروع کر دیں تو وہ دوہرا مجرم ہے دوہرا اس کو مسئلہ پڑے گا ایک تو یہ جالی نوٹ سے کچھ خرید نہیں سکتا دوسرے یہ کہ حکومت کا مجرم بن جائے گا پکڑا جائے گا الٹا کہ جالی نوٹ تمہارے پاس آیا کیسے آخر تو بالکل اسی طرح جالی نیکیاں یہ تو جنت خریدنے میں مددگار نہیں ہوں گی کھوٹے سکوں سے جنت نہیں خریدی جا سکتی کھوٹی نیکیوں سے نہیں جنت ملے گی تو جنت سے تو محروم ہوئے یہ تو خسارا ہوا اکثر کیا ہوئے پکڑے بھی گئے اللہ کے یہاں جہنم میں بھی ڈالے گئے کہ اچھا تم نے اپنی طرف سے خود نیکیاں ایجاد کرنی شروع کر دی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وضاحت کے ساتھ بدعتوں سے بچنے کا حکم دے دیا ہے بخاری میں حدیث ہے من احدہ صافی امرین ہادہ مالئی صفی ہی فہور جو ہمارے اس معاملے میں یعنی دین میں جو اپنی طرف سے کوئی نئی بات پیدا کرے گا تو وہ تو رد کر دی جائے گی ریجیکٹ کر دی جائے گی یعنی کہ مردود ہوگی تو انسان کو بہت سوچ سمجھ کے اپنے اعمال کرنے چاہیے روز مرہ کے امال میں نیکیاں کرتے ہوئے انسان ضرور ویریفائی کر لے کہ یہ اللہ کی ایشو کی بھی ہے اس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے یا نہیں نیکی بھی کرنا اور رسول کی مخالفت میں نیکی کرنا اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے الائکل لدینہ کفر و بیاتی رب وی وہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے ہفت اعمال ہفت اعمال استغفار کا بالکل الٹ ہے استغفار کیا ہوتا ہے کہ گناہ صاف ہو جاتے ہیں یعنی کہ معاف ہو جاتے ہیں اور ہفت اعمال کیا نیکیاں صاف ہو جاتی ہیں قبول نہیں ہوتی فلاں نقیم الحم یغوم القیامتی وزن قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہیں دیں گے ان کے لیے تو ترازو کھڑا بھی نہیں کیا جائے گا رال کا جزا اوہم جہنم و بیما کفرو و تخادو آیاتی و رسولی ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے رسول کا مذاق اڑانا کھلم کھلا مذاق اڑانا بھی اس میں شامل ہے اور رسول کا مذاق اڑانے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ رسول کے طریقوں کو ناقابل قبول سمجھ کر ایک طرف اٹھا کر پھینک دیا جائے اور اپنی مرضی اور اپنی پسند کے طریقے ایجاد کرنے شروع کر دیے جائیں ابھی دیکھیے ہم یہ ورچوئل نیکی اور اصل نیکی کی بات کر رہے تھے نا دنیا میں اب دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ جاتی ہیں اب عید کا زمانہ ہے آپ کپڑوں کے تیاریاں کر رہی ہوں گی آپ کے ساتھ میچنگ دوپٹہ ڈائی کرانا ہے مثال کے طور پہ تو دکاندار یہ پوچھتے ہیں کہ بھاجی آپ کو ٹیوب لائٹ کی میچنگ چاہیے رات والی میچنگ چاہیے یا دن والی نا تو اگر آپ کو ایوننگ ویئر کے لیے چاہیے تو اس کا پہ ڈفرینٹ ہوگا شیڈ اور اگر آپ کو ڈے ویئر کے لیے چاہیے سورج کی روشنی میں دیکھنا ہے تو اس کا شیڈ ڈفرینٹ ہوگا روشنیاں تو انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں نا ہمیں جب نیکیاں کرنی ہیں تو انسانوں کی بنائی ہوئی روشنی میں اس کو نہیں دیکھنا ہمیں تو قرآن کی روشنی میں سنت کی روشنی میں لا کر اپنی نیکیوں کو دیکھنا ہے میچ کرنا ہے کہ یہ میچ ہو رہی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ یا نہیں ہو رہی اور قرآن جب کھلتا ہے سنت جب آتی ہے زندگی کے اندر تو نیکیوں کے اندر وزن آنا شروع ہو جاتا ہے چھوٹا سا کام جو سنت کے مطابق کیا گیا ہو بڑا بھاری بہت وزنی ہوگا قیامت کے دن اور بڑے سے بڑا کام جس میں لاکھوں لوگ بھی شامل ہو گئے ہوں ساری دنیا میں واہ واہ ہو گئی ہو اگر سنت کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے اللہ کے کوئی وزن نہیں ہوگا فیحا البتہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے لا یبغونہ والا اور کبھی اس جگہ سے نکل کر جانے کو ان کا جینا چاہے گا دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جنت الفردوس کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے عرش کے بالکل قریب ہے جنت الفردوس کی چھت اللہ کا عرش ہے تو اللہ کا پڑوسی ہونا کتنی بڑی بات ہے لیکن اس کی قیمت ادا کرنی ہے اس کے لیے ریسرچ کرنی ہے ایسے ہی نہیں ہو جائے گا بیٹھے بیٹھائے تو انسان اس طرح جنت الفردوس کو حاصل کر نہیں سکتا اور جگہ بھی ایسی ہے کروڑ ہا کروڑ سال رہیں گے تب بھی نکلنا نہیں چاہیں گے وہاں سے ان ایکزاسٹو ریکریشن آپ کسی بیسٹ سے بیسٹ ریزٹ میں جائیں کتنے دن رہیں گے دل اکتا جائے گا آپ کا پہلے دن تو وہ جو ناشتہ آتا ہے اور جو بوفے سستا ہے وہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے پھر دوسرے دن اور کم تیسرے دن اور کم چوتھے دن تو گھر کی دالیاد آنے لگتی ہے کہتے ہیں تنگ آ گئی یہ کھا کھا کر کب گھر جائیں گے لیکن جنت وہ جگہ نہیں ہے جہاں بور ہو جائیں ایسی اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی ایکٹیویٹیز ایسی ایسی چیزیں ہمارے لیے اللہ رکھی ہیں کہ کروڑ ہا کروڑ سال گزریں گے تب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 ہو سکتا ہے جب یہ آیات نازل ہوئی ہوں ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ یہ تو مبالغہ لگتا ہے ایگزیجریشن ہے لیکن آج جیسے جیسے سائنس ڈسکوریز کر رہی ہے جیسے جیسے کائنات کو ڈسکور کر رہی ہے کائنات سمٹنے کے بجائے پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے کل مخلوق اللہ کے کلمات ہیں لائبریریز کی لائبریریز جو اب تک بھری ہوئی ہیں وہ اللہ کے کلمات ہی پر تو ریسرچ کی گئی ہے اور اب بھی کتنا پایا ہے ایک قطرہ بھی نہیں پایا تو واقعی سارے سمندر بھی اگر انک بن جائیں اور ایک اور مقام پہ آگے ہم پڑھیں گے لقمان میں کہ سارے درخت قلم بھی بن جائیں تو اللہ کی باتیں لکھ نہیں سکتے لا محدود ہے ہمارا رب اس کی قدرت خلاقی بھی لا محدود ہے قل کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا یو ہا الیا ان ما الہ الہو واحد ع میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ بس تمہارا معبود ایک اللہ ہے بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے ملاقات اللہ سے جو ملاقات کرے اپنے آپ کو تیار کرے ہم جب کسی سے ملنے جاتے ہیں تم تیاری پہلے سے کرتے ہیں سجاتے ہیں اور سنوارتے ہیں اپنے آپ کو تو جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو سجائے اور سنوارے اور کسی کو اللہ کی عبادت میں شریک نہ کرے جو نیک عمل کرے خال ستاً اللہ کے بھروسے پر اللہ کو ولی بنا کر اور اللہ کی رضا کی خاطر ہوتا کیا ہے کہ ہم اس راستے پہ سرات مستقیم پہ جب قدم رکھتے ہیں تو ہم بہت خلوص کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ رکھتے ہیں لیکن آگے جب مخالفتیں آتی ہیں تو پھر ہمارا رخ بدلنے لگتا ہے ہم پگڈنڈیوں میں اترنے لگتے ہیں سائڈ ٹریک ہونے لگتے ہیں اللہ کے لیے نیکی کرتے ہیں لیکن دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ لوگ بھی تو راضی ہوں اب ہسبینڈ بھی تو تعریف کرے اب امی ابو بھی تو سپورٹ کریں اور جب ان کی تعریف مل جاتی ہے تو ہم نیکی پر جم جاتے ہیں شرک ہے یہ ان کی تعریف کے کی لیے کیوں نیکی کری اور ان کی طرف سے اگر مخالفت آتی ہے تعریف نہیں ہوتی رویوں میں تبدیلی آتی ہے نظریں بدل جاتی ہیں تیوریوں پر بل آ جاتے ہیں تو ہم پیچھے ہٹنے لگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے لیے تو نہیں کی تھی ساتھ ہی ساتھ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شامل تھا کہ اللہ تو راضی ہو اور یہ بھی راضی رہیں یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے خالصتاً اللہ کے لیے کرنی ہے اور اپنی نیکیوں کا تذکرہ کسی کے سامنے مت کیجیے دراصل یہ ایمان کی کمزوری ہے جو ہم کو پھر پیچھے ہٹا دیتی ہے اگر اللہ کے بھروسے پر کر رہے ہیں مشکلات آئیں گی لیکن یہ چلی بھی جائیں گی ضروری اس کے لیے ہے کہ انسان شرک میں مبتلا نہ ہو جم کر ٹھک کر اپنے رب کے لیے کرے رب کے توکل پر کرے رب کی رضا کے لیے کرے اور آخرت کے فائدے کے لیے کرے ہو سکتا ہے دنیا کا فائدہ چلا جائے ہاتھ سے کوئی بات نہیں تو پھر یہ بنے گا عمل صالح ولا یو شرک بے عبادت رب ہی سورت مریم مکی مک صورت ہے مقطات سے شروع ہوتی ہے ابھی آپ نے اس کی تلاوت بھی سنی تھی آپ دیکھیے یہ مقطعات آپ نے سنے تھے تو کیا آپ کے دل پر اثر ہوا تھا ان کو اگر صحیح طرح سے صحیح مخارش کے ساتھ صحیح حرکات کے ساتھ ان کو پڑھا جائے تو دل کے اوپر واقعی ایک کیفیت تاری ہوتی ہے تو دوبارہ سے ذرا سا ہم شروع کی رقوع کی تلاوت سنتے ہیں اور خاص طور پہ جھروفِ مقطعات پڑھے جائیں گے ان کو آپ غور سے سنیے گا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 على الرأس شيبا ولم أكن ولم أكن